اب کتاب عوارف المعارف کا تعارف جو کہ کتاب کے مصنف حضرت شہاب الدین سہروردی رحمت اللہ علیہ نے خود لکھا ہے وہ پیش کیا جا رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم دی باچا از مصنف علام حضرت شیخ المشائق شہاب الدین سہروردی صاحب عوارف المعارف قدثر رہو تمام حمد و ثناء اللہ تعالیٰ کے لیے ہے اس کی شان عظیم ہے اس کی قدرت بہت بڑی ہے اس کا احسان ظاہر ہے اور اس کی حجت خالقیت اور اس کی دلیل روشن ہے وہ اپنے جلال میں مستور و پوشیدہ اور اپنے کمال میں یکتا ہے اور ابد اور ابد و ازل میں عظمت کی ردا سے ملبوس ہے وہم و خیال اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے اور نہ حد و مثال اس کا حسر کر سکتے ہیں وہ سرمدی اور دائم عزت والا اور دائمی قائم رہنے والا ملک کا مالک ہے وہ ایسی قدرت کا مالک ہے جس کی حقیقت کا ادراک محال ہے اور ایسا صاحب ستوت ہے جس کی صفت کے راستے پر چلنا دشوار ہے تمام مخلوق اس امر کی قائل ہے کہ وہ سانح نو ایجاد ہے اور وجود کی ذرات سے یہ بات عویدہ ہے کہ وہ انوکھا خالق ہے عقل انسانی ایجز اور نقصان کی اس کی راہ میں حامل ہے اور تمام فصیح زبانیں اس کی ذات کے بیان میں عاجز اور درماندگی سے موصوف و متصف ہیں اس کی ذات کریم کے انوار جلال نے طائر فہم کے پرو بال کو جلا دیا ہے اور اس تک پہنچنے والے تمام راستوں کو اس کی عزت و جبروت و جلال نے وہم کے لیے مسدود کر دیا ہے اور بصیرت کے انداز نظر نے اس کی عظمت و بزرگی کے حضور اپنا سر جھکا لیا ہے اب بصیرت اس کی فضائے جبروت میں فرت ہیبت کے باعث مجال رسائی نہ پا سکی لہذا بصر تھک کر الٹے پاؤں پلٹ آئی اور جب عقل نے اس کی کنہ کبریائی میں رہ نہ پائی تو درماندہ ہو کر رہ گئی پس منزہ اور پاک ہے وہ ذات کہ اگر اس کی تعریف نہ ہوتی تو اس کی معرفت مشکل تھی اور اس کی تحدید اور نکیف مقرر کرنا اور احاطہ کرنا عقلوں کے لئے مستعز آ, رود او دشوار ہوتی یہ حال مشاہد فرما کر اس نے بندوں کے قلوب معانی کو عرفان کا لباس پہنایا اور خصائص احسان سے اپنے بندوں میں سے انہیں مخصوص کیا پھر ان خاصان خدا کے قلوب عطیات ان سے پر ہو گئے اور ان کے آئینہ ہائے قلوب نور قدس کی تابانیوں سے جھل ملانے لگے اس طرح ان قلوب میں یہ استعداد پیدا ہو گئی کہ وہ اس کی جلوہ آرائی جلوہ آرائی کو قبول کر سکیں اور انوار اولویا کے ورود کا مورت بن سکیں ان خاصان بارگاہ کے قلوب انوار الہیہ در انوار اولویا کو قبول کر سکیں چنانچہ انہوں نے اسکار سے معطر انفاظ کی ہم نشینی اختیار کی اور اپنے ظاہر و باتن پر زہد و تق کے نگہبان مکرر کیے اور بشریت میں چراخائی یقین روشن کیے اور دنیا کے فوائد اس کی لذات کو حقیر سمجھا اور منہ نہ لگایا اور ہوا و حوث کے شکار کے لوازم سے انکار کیا اس کے بجائے وہ رغبت اور رہبت کی سواریوں پر بیٹھے اور بسات ملکوت کو اینی ہمت اپنی علو ہمت سے اپنا فرش بنایا اور معارج و معالی یعنی بلندیوں کی طرف اپنی گردنوں کو بلند کیا اور علوی لمعات کی طرف اپنی نظریں ڈالیں اور ملائے اعلیٰ سے اپنی ہمکلامی کی طرح ڈالی درجائے اقصا سے نور عزیز لے کر اس کو اپنی زیارت گاہ بنایا اور مقام قرب کو اس سے اخذ کیا ہر چند کے یہ ارضی اجسام ہیں مگر آسمانی قلوب ان میں دھڑکتے ہیں یہ صورتیں اگرچہ فرشی یعنی زمینی ہیں مگر ان میں ارواہ عرشی ہیں ان کے نفوس منازل خدمت میں سیر کناہ ہیں اور ان کی ارواح فضائے قرب میں مصروف پرواز ہیں بندگی اور طاعت میں ان کے راستے مشہور ہیں اور ان کے علم کے پرچم تمام اطراف زمین پر پھیلے ہوئے اور سایہ فگن ہیں جو ناواقف ہیں وہ ان کے احوال کے مشاہدے سے کہتے ہیں کہ وہ گم ہو گئے ہیں حالانکہ وہ گم نہیں ہوئے البتہ ان کے احوال بلند ہو گئے ہیں اس لیے یہ دیکھنے والے ناواقف ان کو نہ پا سکے اور چونکہ وہ بلند مقام پر پہنچ گئے ہیں اس لیے یہ ناواقفانے حال ان تک نہ پہنچ سکے وہ دنیا میں ہیں لیکن ابد کو اپنے ساتھ لیے ہوئے اور یہ اپنے قلوب متجلی حدوس میں رہ کر مقام حدوث سے جدا ہیں ان کی ارواح عرش کے پیرامون مصروف طواف ہیں اور ان کے قلوب کی نیکی کے خزانوں سے حجت روائی ہوتی ہے یہ خدمت سے شبہائے تار میں چین سے چین سے رہتے ہیں اور آتش طلب بگردہ گرد دوپہر کی تشنگی کا لطف اٹھاتے ہیں اور اپنی نمازوں سے خواہشات سے آزمائے جاتے ہیں یعنی خواہشوں کو ترک کر کے مصروف نماز ہوتے ہیں اور تلاوت قرآن کی شیرینی سے لذتوں کا بدل حاصل کرتے ہیں ان کے چہروں اور بشروں سے وجدان کا حسن اور بشاشت ٹپکتی ہے ان کے باطن کے اسرار پر عرفان کی شادمانی اور تازگی چھائی ہوتی ہے ہمیشہ سے یہ ہوتا آیا ہے کہ ہر ایک زمانے میں یہ علماء حقانی خلق کی دعوت کرتے ہیں خلق کو بلاتے ہیں کہ اللہ تعالی نے حسن اطاط و مطابعت سے ان کو مرتبہ دعوت عطا فرمایا ہے اور یہی وہ لوگ ہیں جو ارباب زہد و تقوی کے پیشوا بنائے گئے ہیں اسی لیے ان کے آثار بھی ہمیشہ مخلوق میں ظاہر ہوتے ہیں اور ان کے انوار مشرق و مغرب تاباں اور درخشاں ہیں بس جس نے ان کی اقتدا اور پیروی کی اس نے سیدھی راہ یعنی صراط مستقیم کو پا لیا اور جس نے ان کا انکار کیا وہ گمراہ ہوا اور حد سے بڑھ گیا بس تمام حمد و سپاس اللہ ہی کے لیے ہے کہ اس نے اپنی بارگاہ کبریائی کی کی خواص کی برکات سے ان بندوں کے لیے جو اہل دوار ہیں کیا کچھ مہیا فرمایا ہے یعنی ان لوگوں کو جن پر زمانے کا مدار ہے اپنی بارگاہ کی خصوص کی فرمائی اور اس کی برکات سے ان کو نوازا اور سربلند فرمایا درود و رحمت اور سلام اس کے نبی اور رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کی آل و اصحاب پر جو بڑے مرتبے والے ہیں اس درود و سلام کے بعد عرض پرداز ہوں کہ مجھے اس قوم کی خدمت میں ہدیہ پیش کرنا مقصود تھا جس کا باعث ان کے احوال کی شرافت اور کتاب و سنت پر ان کی مداومت تھی علاوہ ازیں اللہ تعالیٰ کا وہ فضل و کرم جو ان کو شامل ان کے شامل حال تھا ان تمام امور نے مجھے اس طرف مائل کیا کہ اس گروہ سے میں اپنی اس مختصر تصنیف کے ذریعے برائی کو دور کر دوں جو نادانستہ طور پر پیدا ہو گئی ہے اور چند حقائق اور آداب طریقت تعلیف کر دوں تاکہ راہ ثواب ان پر آشکارہ ہو جائے اور وہ ان مقاصد میں جن پر انہوں نے اعتماد کیا ہے کامیاب ہوں اور علم حدیث کی شہادت سے ان مطالب میں ان کی رہنمائی کروں جو ان کے معتقدات میں شامل ہیں اور اس وجہ اور وجہ اس کی یہ ہے کہ آج کل تشبیہ کرنے والے نقل بہت ہو گئے ہیں اور ان نقل کرنے والوں کے احوال عجیب و غریب ہیں اور ان بزرگوں کے لباس میں بہت سے لوگ چھپے ہوئے ہیں اور ان کے اعمال فاسد ہو گئے ہیں اور جو لوگ ان نقالوں کو دیکھتے ہیں لیکن ان کی بزرگوں کے احوال سے وہ واقف نہیں ہیں ان کے دلوں میں ان بزرگوں کی طرف سے بدگمانی پیدا ہو گئی ہے اور یہ بدگمانی اس حد پر پہنچ گئی ہے کہ قریب تھا وہ ان کے وقار سے منحرف ہو جائیں اور ان نقالوں کی رسمی کیفیت کو دیکھ کر ان بزرگوں کو متعون کرنے لگیں کہ یہ تشبیح کرنے والے یعنی نقال محض نام کی تخصیص ان بزرگوں سے رکھتے ہیں محض نام کو صوفی کہلاتے ہیں اس سلسلے میں میری نیت کو اس اعتبار سے مزید تقویت ہوئی کہ قوم کا سواد اعظم یعنی اکثریت ان کے طریقے کی نسبت سے وجود میں آیا ہے اور انہی کے اشارے سے ہوا ہے حدیز شریف میں آیا ہے کہ جس نے ایک قوم کی تعداد کو بڑھایا وہ تعداد بڑھانے والا انہی میں سے ہے اور مجھے اس سلسلے میں خداوند کریم سے صحت نیت کی امید ہے کہ اس تعلیف میں میری نیت بخیر ہے میں اللہ تعالی سے خواستگار ہوں کہ میری نیت کو نفس کے شائبوں سے خالص رکھے یعنی میری نیت میں شائبہ نفس نہ ہو اور اس سلسلے میں مجھے جو کچھ کامیابی ہوئی ہے وہ تمام تر اللہ تعالی کی طرف سے ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کا ایک عطیہ ہے اور اس معرفت اور ان عطیات میں سب سے بڑا عطیہ اور معرفت یہ عوارف المعارف ہے جو ساٹھ ابواب سے زیادہ پر مشتمل ہے اس کتاب کے تکملہ میں اللہ تعالیٰ ہی مددگار ہے چنانچہ حسر میں باب اول علم و تصوف کے منشا کے بیان میں باب دوم صوفیہ کی تخصیص حسن استماع کے ساتھ باب سوم علم تصوف کی فضیلت دیگر علوم پر باب چہارم احوال صوفیہ اور ان کے مختلف طریقے باب چہارم احوال صوفیہ اور ان کے مختلف طریقے باب پنجم تصوف کی ماہیت و حقیقت باب ششم اور تصوف کو صوفی کہنے کی وجہ باب ہفتم متصوف اور صوفی کا فرق باب ہشتم ملامتی طبقہ اور ان کی حالت باب نہم نام کے صوفی جو حقیقت میں صوفی نہیں ہیں باب دہم شیخیت کی شان و مرتبہ شیخ صوف کا حقیقی اور مشاب خادم باب حف دہم. حالت سفر میں فرائض و نوافل اور ان کی فضیلت باب حشیر دہم سفر سے واپسی خانقاہ میں داخل ہونا اور وہاں کے آداب باب نوز دہم متصب صوفی کی حالت باب بستم فتوحات پر گزر اوقات باب بست او یکم متد متحل و مجرد صوفی کا حال باب بست و دوم قبول سما کے بارے میں اقوال باب بست و سوم رد و انکار کی کیفیت باب بست و چہارم طرفہ اور استغنا کے بارے میں باب یاز دہم کا حقیقی اور مشابہ خادم باب دو ازدہم خرقہ مشائق کی حقیقت باب سیز دہم خانقاہ نشینوں کی فضیلت باب چہارم دہم اہل صفحہ اہل خانقاہ کی مشابہت باب پانس دہم اہل خانقاہ کی خصوصیت اور ان کے مابین عہد و پیمان باب شانس دہم مشایخ کرام کے احوال اور مختلفہ سفر و مقام باب سی ویکم آداب تصوف او محلے ادب باب سی او دوم حضور الہی کے آداب جو اہل قرب کے لیے مخصوص ہیں باب سی او سوم آداب و تہارت اور اس کے اسرار باب سی او چہارم وضو اور اس کے اسرار باب سی و پنجم اہل خصوص اور صوفیہ کے آداب وضو باب سی و ششم اہل قرب کی نماز کی شان فضیلت نماز اور اس کی شان باب سی او ہفتم نماز کے آداب و اسرار باب سی او نہم روزہ اور اس کا حسن اثر باب چہلم سوم اور افطار اور احوال صوفیہ کا اختلاف باب چہل او یکم روزے کے آداب اور اس کی اہمیت باپ چہل و دوم تعام و تعام میں کیا فوائد اور کیا مفصدات پنہا ہیں باپ چہل و چہرم صوفیہ کرام کی لباس پوشی اور ان کی نیعت و مقاصد لباس پوشی سے باب بست و پنجم تعدیب و اتنا باب بست و ششم چالیس روزہ گوشہ نشینی جس کو چلہ کہا جاتا ہے اس کی کیفیت باب بست و ہفتم خلوت نشینی کے کش و فتوح باب بس تو حشم چلہ نشینی کے حدود حدود و آداب باب بست و نہم ارباب تصوف کے اخلاق باب سی ام صوفیہ کے اخلاق کی تفصیل ساتھ اس کی روش باپ پنجا او سوم صحبت شیخ کی حقیقت اور اس میں جو خیر اور شر ہے باپ پنجا او چہارم محبت صحبت شیخ اور اخوت فی اللہ کے حقوق ادا کرنا باپ پنجا ونج پنجم صحبت اور اخوت کے آداب باب پنجا و ششم معرفت نفس اور اس کے مقاشفات کا حصول باب پنجا و ہفتم خواتر نفس کی شناخت ان کی تمیز و تفصیل باب پنجا ہشتم شرائح حال و مقام اور دونوں کا فرق باب پنجہ و نہم مقامات کی طرف اشارات پر سبیلے اعجاز باب باب شستم ارشادات و اشارات مشائق توبہ کیا ہے ورا کیا ہے زہد کیا ہے صبر کیا ہے فقر کیا ہے شکر کیا ہے خوف کیا ہے باپ چہل و پنجم شب زندہ داری و شب بیداری کی فضیلت باپ چہل و ششم وہ باب جو قیام شب اور خواب خواب شب میں مددگار ہیں باپ چہل و ہفتم خواب سے بیدار ہو کر ذکر میں مصروف ہونا باپ چہل و ہشتم قیام شب کے اوقات کی تقسیم باپ چہل و نہم دن کو خوش آمدید کہنا اور اعمال روز باپ پنجاہم دن کی تقسیم اور ان میں اعمال باب پنجاہ و یکم شیخ کے ساتھ مرید کے آداب باب پنجہ دوم شیخ کے آداب اور مریدوں اور شاگردوں کے, کے تجرید و تفرید وجد توجد وجود غلبہ و مشاہدہ سکر و سہو علم یقین عین القین حق القین غیبت و شہود ذوق مشرب محاذرہ مکاشفہ مجاہدہ مشاہدہ قار طوال عوام اور لوائے تلوین و تقوین باب شست و سوم ہدایات و نہایات ارباب تصوف رجا کیا ہے توکل کیا ہے رضا کیا ہے باب شست و یکم، احوال و شرائع احوال باب شست و یکم بعض احوال محبت و شوق شوق بعض احوال سے اتصال بعض احوال سے قبض و بست باب شست و دوم مستلحات صوفیہ کی تشریح تجلی و استطار یہ تمام اواب عنایات و امداد الہی میں معرض تحریر میں لایا جو بعض علوم احوال و مقامات تصوف اور آداب و اخلاق اور عجائب و جدانیت یعنی وجدانیت محسوسات حقائق معرفت توحید اشارات دقیق و لطیف اور اصطلاحات صوفیہ پر مشتمل ہیں لیکن ان سے کمحق و آگہی وجدان اور عرفان کی نسبت کے بغیر اوسط کے حال کے ذوق تحقیق کے سوا ممکن نہیں یہ تمام امور بہت کچھ وجدان اور صدق حال سے تعلق رکھتے ہیں اور سب کے سب مورد بیان اور مورز سخن میں نہیں آ سکتے اس لیے کہ یہ عطیات ربانی اور انامات حقانی ہیں جن کو صفائے باطن اور خلوص قلب میں میں نے اتارا ہے اور ان عطیات ربانی اور انعامات حقانی کے حقائق کو اشاروں سے بیان کرنا میں نے معصیت سمجھا چنانچہ عبارات میں ان کی تشریح و توضیح کی اور فہم و دانش کی دلالت سے ارواح کا ہدیہ بنایا ان حقائق نے اللہ تعالیٰ کے دریائے الطاف سے سیرابی حاصل کی ہے ہمارے عہد میں حالت یہ ہے کہ نہرباب طریقت کے بہت سے علوم مندرس بوسیدہ ہو گئے ہیں بالکل اسی طرح جیسے ان کے رسوم کے حقائق مٹ چکے ہیں ارباب طریقت کے رسوم حقیقی نا اہل لوگوں کے باعث مٹ چکے ہیں جیسا کہ حضرت جنید رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا علم بسوتہ منزک منزک منزک سنت ہو فی ہمارے اس علم طریقت کی بساط مدتوں سے لپٹ کر رہ گئی ہے اور ہم تو اب اس کے حواشی یعنی کناروں کے بارے میں کلام کرتے رہتے ہیں حضرت جنید رحمۃ اللہ علیہ کا یہ قول اس وقت کے بارے میں ہے جو علماء صلف اور صلاح تابعین سے بالکل قریب تھا پھر ہمارا کیا حال ہوگا اس کا در زمانہ گزر گیا یعنی چند صدیاں گزر گئیں اور علماء زاہدین اور علوم دینیہ کے حقائق کے عارف اس دور میں بہت کم باقی رہ گئے مجھے اللہ تعالی سے امید قوی ہے کہ میری عیسائی اور قلیل الب کوشش کو حسن قبول سے سرفراز فرمائے گا اور تمام تر حمد و ثنا اسی پروردگار عالم کے لیے ہے اور بس